وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اخر کار عیسیٰ نے مریم کو روشن نشانییں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی پھر تمہارا یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی کہ ہم نے یہ بات مانتے کیونکہ وہ ان کے طور طریقوں اور ان کی مرضی اور خواہشات کے خلاف تھی کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا یعنی وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے تھے لیکن جبرن پیغمبر ہی کو ختم کر دینا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں وہ قالو قلو یعنی ہم پر کوئی بات اثر نہیں کرتی اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی فٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے کے پاس آئی ہے اس جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی باوجود کے اس کی آمد سے پہلے وہ خود کو فار کے مقابلے میں فتح نسرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا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 تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اس بنی اسرائیل میں اتری ہے اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے تمہارے پاس موسا کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے یعنی جب وہ کوئی تور پر گئے پھر ذرا اس میساخ کو یاد کرو اس وعدے کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانے گے نہیں اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک فیرونیوں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے دین کے جو بنیادی عقائد تھے ان کو بھی بھلا چکے تھے اور وہ اپنی آخرت کے۔ انجام کے بارے میں بالکل بے فکر ہو چکے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کریں چونکہ ہم نسل بنی اسرائیل سے ہیں اس لیے ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا تو اس پر ان کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ انہوں نے کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جانے کی تمنا ہی کریں اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے حتیٰ معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ امال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے عزن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے ان کی ایک خرابی اور یہ تھی کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وہی لے کر آتے ہیں تو انہوں نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ جبریل ہم پر سزائیں لے کر آئے ہیں تو اگر وہ کچھ لاتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو دشمنی رکھتا ہو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 اور ہم نے تمہاری طرف آیا اتاری ہیں وما اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو فاسق ہیں او ابک اللہ فری قوم بل اکثر کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے ضرور اسے بالائے طاق رکھ دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہے جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاتین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتکب تو وہ شیاتین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبے کرتے کہ ہم محض ایک آزمائش ہیں تم کفر میں مبتلا نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں ظاہر تھا کہ نے الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرور نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دے تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری متا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا و لم عوبۃ ان دل خیر لو کانو یا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا کاش انہیں خبر ہوتی یا نہ آمن ای لوگ ایمان لائے ہو لا وقول ضرور وسما رائے نہ کہا کرو بلکہ ان نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں کچھ ایسے لوگ آتے جن کو آپ کی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی اور وہ دھیان سے بات بھی نہیں سنتے تھے لیکن جب آپ آگے چلتے تو وہ کہتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ ہماری رعایت کیجئے اس کے لیے وہ لفظ نہ استعمال کرتے اور رائنا کو نہ تھوڑا سا زبان کو دبا کر بولتے تو اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارا گڈریا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر آپ کو مذاق اڑاتے تو اللہ سبحانہ و تو چونکہ دلوں کے حال جانتا ان کی شرارتوں کا علم تھا اس کو تو اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ صحیح معنوں میں بولتے تھے ان کو منع کر دیا کہ تم یہ لفظ کا استعمال چھوڑ دو اور جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ہاں ان کے لیے اللہ کی پکڑ ہے یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے مانن سخمن آیتن اون ان ہم اپنی جسایت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی یہاں ایک خاص چوبے کا جواب دیا جا رہا ہے جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے ان کا اعتراض تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام جیسے تھے ویسے کیوں نہیں آئے ان کو بدل کیوں دیا گیا ان کو کیوں منسوخ کر دیا گیا تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے وہ جو چاہے منسوخ کرے جو چاہے بھیجے اور جو چاہے رکھے اور جو چاہے ہٹا دے یا بھلوا دے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایسا کرتے بھی ہیں ضرورت کے وقت تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی مانند کو اور چیز لے آتے ہیں ان اللہ اللہ کل شعین قدیر ان کو اللہ کی باتوں پر اعتراض بھی کیوں کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہے کرے کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبر گیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے تریدون دونا انتس رسولکم کماسو علم حسا من قبل پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے مسل اسلام سے کیے جا چکے ہیں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 بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اپنی جانوں کے لیے جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے بے شک اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے وکال النت اللہ من کا نہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو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 دین فرقہ واریت نہیں سکھاتا اور دین کسی خاص گروہ بندی کا نام نہیں ہے کہ جو کسی خاص فرقے میں ہے وہ ہدایت یافتہ ہے ہدایت یافتہ ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے بلاج اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا وہ محسن احسان کی ربش اختیار کرنا ایسے لوگوں کے لیے اجر بھی ہے اور کوئی خوف اور غم نہ ہوگا وقال نصارا اللہ شعی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں وہ قالطن اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں وهم حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں قال لی کال اللہ عالم اسلقم اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے انہی کی جیسی بات فلاح مبینہ قیام اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا فی ماں کا نوفی ہی اس میں جو وہ اختلاف کرتے تھے ومن اظلم منع مساجد اللہ اور اس سے بڑ کا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے وسع خرا بحا اور وہ اس کی خرابی بربادی میں کوشش کرے یعنی اللہ کے نزدیک وہ لوگ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ کے گھروں کو برباد کریں اور اس کی خرابی کے در ہوں اور اللہ کے گھروں کی ویرانی کس سے ہوتی ہے کہ وہاں کا امن و امان ختم کیا جائے تاکہ لوگ وہاں نہ آئیں کا ما لہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کے لیے جائز نہ تھا مگر یہ کہ اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں لہم فنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے یعنی جو اللہ کی مسجدوں کو آباد نہ کریں ولہم فی الخر عزاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے ولی اللہ ہل مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب فَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَثَمَّ تو جہاں بھی تم ہو گے وہی اللہ کی ذات ہے ان اللہ حواس علیم بے شک اللہ وسط والا علم والا ہے ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اللہ پاک ہے ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں۔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 یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دے نہیں ہو یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہ ہوگے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو صاف کہہ دو کل اند اللہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہ ہوگا یعنی جس کے پاس کتاب کا علم آ جائے پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے اللہ دینا آنا کتاب لون حق نبی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور باقاعدہ سمجھ کر غور و فکر کر کے یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا انکار کرے گا وہی دراصل خسارہ پانے والے ہیں یعنی انسانوں کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ درست تعلق قائم کریں یا بنی اسرائی لف کرم اے اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی ذرا بھی کسی کے کام نہ آئے گا نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا وہ ازب طلع ابراہیم اربو بیکلم یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا قرآن مجید کے مختلف حصوں میں ان آزمائشوں کا ذکر بھی ہوا ہے کہ جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ واقعی وہ امام بننے کے قابل ہیں قال انی جا لکل ان سے جب انہوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں قال و ذریتی ابراہیم علیہ السلام نے ارض کیا اور میری اولاد میں سے قال اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتقاف اور رکو اور سجدا کرنے والوں کے لیے پاک رکھو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 اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے یعنی اتنا بڑا کام اور اتنی محبت اور محنت سے کرنے کے بعد ان کو فکر کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے ان کا انت سمی العلیم بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے ربنا وجا اللہ مسلم اور اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے وہ منظوری امت ام مسلمت الق اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلمان امت فرما بردار امت وہ ارینا مناسنا اور ہمیں ہمارے حج کے طور طریقے سکھا دے اور تو ہم پر مہربان ہو جا ان کا انتابر رحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے رب بنا و بات فی ہم رسول اور انہوں نے یہ دعا بھی مانگی کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج یعنی میری اس اولاد میں سے ایک رسول مبوض کر کیا کرے وہ رسول یتلو علیہ ان پر تیری آیات پڑھے وہی الحم الکتاب الحکمہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وہی ذکی ہم اور ان کا تسکیہ کرے ان کا انتل عزیز الحکیم بے شک تو زبردست حکمت والا ہے یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور یہ تھی ان کی دعائیں اور یہ تھی ان کی خواہشات اور تمنائیں اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں لیکن آج ان کی نسل کا حال کیا ہو چکا وہ میئر غب املت ابراہیم اللہ منصفہ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہو قدست ہم <الدنیا> نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا جسے پیچھے گزرا کہ اس کو امام بنایا وَإنَّهُ فِي <السَّالِحِين> اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا اس قال له ربه اسلم جب اس, کو اس کے رب نے کہا کہ جھک جا قال أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا فرما بردار ہو گیا وسا بحا ابراہیم یاقوب اور اسی بات کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی, کی؟ کیا کہا یا بنی ان اللہ کم الدین اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا فلا تم الا وانتم تم اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ام کن تم, شہداء؟ یا تم اس وقت حاضر تھے حدر یعقوب جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی ان کی وفات کا وقت قریب آیا اس قال علی بنی جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون ممبا دی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے قالون ابود اللہ و علاح ابا انہوں نے سب نے کہا کہ ہم تیرے الہ اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی اللہ ہم واحدہ جو ایک ہی الہ ہے اس کی عبادت کریں گے ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں دل کا امت قد قدخل یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی لہا ما کا ثبت ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی ولا کما کا سب اور تمہارے لیے جو تم نے کمائی کی ولا تو اما کانو یا اور تم سے پوچھا نہ جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتے رہے كُونُوا هُودًا او وہ قالو اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ یعنی کسی فرقے کو جوائن کر لو تو ہدایت پاؤ گے قل بل ملتا ابراہیم حنیفا آپ کہہ دیجیے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسوت ہے وما كان من نمین المشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہو تم سب مل کر کہو آمنا منا وما انزل الینا ہم سب اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا وما انزل ضلع ابراہیم اب واسحاق اب اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا ولاسبات اور اولاد یعقوب پر و ماتی ا موسا و عیسا اور جو موسا اور عمسلام دیے گئے وماتی اور جو سارے نبی اپنے رب کی طرف سے دیے گئے لان فرق احدم بن ہم ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے وہ نہ مسلم اور ہم اسی کے فرمبردار ہیں اسی کے تابے دار ہیں یہاں آپ دیکھیے کہ ان سب کی ایک ہی بات ہے سب میں ایک ہی کامن فیکٹر ہے اور وہ کیا کہ ہم سب مسلمان ہیں ہمارا کسی گروہ اور فرقے سے تعلق نہیں پامن بھی مسلم آمَنْتُمْ تم پھر اگر وہ ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو یعنی صحاب کرام جیسا ایمان پہ تو وہ ہدایت پا گئے وہ انتبل لو اور اگر وہ منہ پھیر جائیں اور فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ فِي شفاق تو یاد رکھو کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے ہیں بس فی کا قریب تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا اللہ وہ سمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے سبغ اللہ ومن احسن من اللہ سبغ اللہ کا رنگ اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے ونحن له عابدون اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں رب ناور ربو کم احبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا ربی ہے اور تمہارا ربی یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے لنا آما لنا و ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال وہ له مخلصون، اور ہم سب اسی کے لیے خالص ہیں یعنی اپنی بندگی کو اپنے اعمال کو اپنے کاموں کو ہم اللہ کی خاطر کرنے والے ہیں امت قولونا ان ابراہیم اب اسماعیل و اسحاق یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اساک اور یعقوب اور اولاد یعقوب کانو او نصارہ وہ یہودی یا عیسائی تھے انتم عالم ام کہہ دیجیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ومن اظلم ممن من اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس آئی ہوئی گواہی کو چھپائے بغافل اما تمل تعملون۔ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ قد مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ کا كَسَبْتُمْ و کا سب تم یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمائی کی یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور اس کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی وَلَا تص عَمَّا كَانُوا یا اور تم نہ پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے یعنی ان کے اعمال کی ذمہ داری تم پر نہیں ان کا حساب تم سے نہ ہوگا وہ آخرد ان الحمد للہ رب العالمین آج کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا اگر اس پر آپ لوگ کچھ بات کرنا چاہیں اپنے تجربات شیئر کرنا چاہیں جو نئی بات آپ نے سیکھی وہ بیان کرنا چاہیں تو یور موسٹ ویلکم آج یہ آیت 82 میں میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میساک لیا ہے بنی اسرائیل سے اور اس میں جو کام کرنے کا حکم دیا اور ان کی ترتیب میں والدین کے ساتھ احسان کا سلوک یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور قریبی رشتے داروں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ میں مینشن کیا کہ وہ قل النا حسنا یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ عکیم اس و آت الزکاط یعنی کہ یہ لوگوں کے ساتھ اچھی بھلی بات کا درجہ جو ہے کتنے اہم کاموں کے بیچ میں آ رہا ہے جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے تو اس کی اہمیت کا پتا چل رہا ہے کہ نماز اور زکات اور والدین کے اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کے درمیان میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات کہی جائے بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی بات اچھی نہیں کرتے ہم بنی اسٹائل کے واقع میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں اور انہوں نے اس میں اتنا تردد کیا اتنے سوالات کیے کہ وہ شو کرے تھے کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں لیکن دراصل ان کے دل میں تھا کہ وہ یہ حکم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مطلب کہ قرآن میں کس طرح سے انسان کی نفسیات بیان کی گئی ہے اور کتنا اچھے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی ساری ہجرت کو بھی جانتا ہے اور انہوں نے بھی جتنے سوال کیے اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب کچھ کھول کے بیان کر دیا گیا وہ بھی کھول کے نکھال کے رکھ دیا گیا کہ یہ کیا تھا انہوں نے اب ہزاروں سال پہلے کی بات ہے لیکن قرآن میں ان کا یہ طرز عمل ساری دنیا کے سامنے ہے اور آج بھی لوگوں کا یہی طرز عمل دیکھنے کو ملتا بالکل ہے. تو مجھے جو آج کے پارے سے ملا ایون دو ویو جسٹ آن ون پارا لیکن اس میں ایک اسلام کی بیسک سمری ہمارے سامنے آ گئی ہے ڈوز اینڈ وٹ آر دا ڈونٹ مطلب اگر ہم بہت بیسکس کو لے کے ہی چلیں تو ہمیں بہت پتہ چل گیا اور دوسری بات جو یہ پوکریسی پہ جو بات ہوئی ہے وہ اٹس ویری کامن آج کل تو یہ جو بیک اسٹیبنگ ہوتی ہے اینڈ جو ٹو فیس آج کل جو لوگ ہیں تو وی شوڈ ریئلی ٹرائی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں دی اس کے باوجود بھی ان لوگوں،, ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دیے ہم اس پہ شکر ادا کریں ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہ نعمتیں چھین سکتے ہیں بالکل یہ بات درست کی آپ نے کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ امامت اور اعزاز لے کر دوسری طرف منتقل کر دیا کیونکہ یہ اللہ تعالی کا قاعدہ ہے کہ ان شکر تم اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کی تو پہلے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے یہ افراد کے لیے بھی ہے اور اقوام کے لیے بھی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ